لا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يغل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا حدة ما حرم الله جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کروایا ہے اس وقت سے لے کر اللہ تعالی کے ہاں مہینوں کی کل تعداد بارہ ہے جن میں سے چار مہینے شرخت والے اور یہ دین قیم ہے لہذا ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور نصرے کے خلاف مکمل طور پر قتال کرو جیسے وہ تمہارے خلاف لڑتے ہیں اور جان لو کہ یقیناً اللہ العالمین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر میں اضافے کا باعث ہے کافر لوگ ایسا کیا کرتے تھے وہ ایک سال حرمت والے مہینوں کو حرام سمجھتے اور ایک سال انہیں حلال کر لیتے اور مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے بھی کیا کرتے تاکہ اللہ رب العالمین نے جو مہینے حرام قرار دیے ہیں ان کی تعداد پوری ہو جائے ان کے حملوں کی برائی ان کے لیے مزیل کر دی گئی ہے اور اللہ تعالی کا کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ سورہ توبہ کی آئس نمبر 36 اور 37 ہے اس میں اللہ سبحانہ بہانا ہوا تعالی نے یہ بات کاور کرائی ہے کہ حرمت والے مہینوں کا احترام اور ان کی حربت اللہ تعالی نے اس دن سے ہی رکھی ہے جس دن سے اللہ سبانہ تعلی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا حضرت الوضا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نہ زمانہ کا رشتے دارہ کا ہے مالا کا جس دن اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا اور مہینوں کی جو ترتیب اللہ تعالی نے مقرر و متعین فرمائی تھی آج زمانہ اسی ترتیب پر واپس لڑ رہا ہے لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ محرم ذجہ کے بعد اور سفر سے پہلے آتا ہے وہ محرم کو یہاں سے اٹھا کے شعبان اور رمضان کے درمیان لے جایا کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا اس سال فرماتے ہیں ان زمانہ قد تجارہ کا ہے یوم خلق واقعی والارض جس دن اللہ سبحانہ خانہ و تعالیٰ نے زمین و اقمام کو پیدا سنایا تھا مہینوں کی جو ترتیب تھی جو انداز تھا آج زمانہ اسی طریقے کے ساتھ واپس لوٹ آیا ہے سال بارہ مہینوں کا ہے مینہ ارباد الحرم چار مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں سلاۃ المسوال تین مہینے وہ مسلسل پیدل پہ, پہ آتے ہیں زی ذرحجہ اور محرم راجا مبر اللہ بھی بین جمعہ و شعبان چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جما ثانیہ اور شعبان کے درمیان یہ چار مہینے اللہ خدانا ہوا تعالی نے غلمت بارے قرار دیے ہیں اس دن جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور ان مہینوں کی یہ غلومت اسی دن سے ہی مسلمہ ہے اور یہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے ساتھ مسلمانوں کے اسلامی سن کا آغاز ہوتا ہے سیدنا ابو موسا اچاری رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے خلافت کے اندر گورنر تھے امیر المومنین کی طرف سے ان کی طرف پیغامات جاتے خطوط جاتے ان پر تاریخ درج نہ ہوا کرتی تھی تو انہوں نے توجہ دلائی کہ کوئی ہمارا بھی حساب کتاب کے لیے فن ہونا چاہیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے سے مشاورت کی ان سے مشورہ کیا نتیجہ تن یہ طے پایا کہ ہم اپنے سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے کریں گے کیونکہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ ذو الحجہ کے اواخر میں طے پا چکا تھا اور پھر اس کے بعد اگلا جو جان کلو ہوتا ہے وہ محرم الحرام کا ہے لہذا محرم الحرام میں مسلمان وہ کافروں کے مشرقوں کے ظلم و ستم سے نجات پا کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز کر چکے تھے تو اس واقعہ کی نسبت سے ہم اپنے اسلامی تھار کا آغاز کرتے ہیں اور یہ بھی اسلام کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ دنیا میں بڑے ہی سنگ بڑے فن رائج ہیں سن اس سیدنا عیسا رہی سلاق و سلام کی پیدائش کی یادگار ہے یہودیوں کا سن سلیمان علیہ السلام کی فلسطین پر تخت نشینی کا پرسکوت واقعہ کے ساتھ تعلق رکھتا بکرمی سن دیسی بہین والا وہ راجہ بکرما جیت سنگھ کی طریقے پیدائش سے متعلق ہے جتنے بھی سن دنیا کے اندر رائج ہیں ان تمام تر سین کا تعلق یا تو کسی کی تاریخ پیدائش کے ساتھ ہے یا کسی کی تاریخ وفاق کے ساتھ ہے یا پھر فتح و شکست کے ساتھ ہے جبکہ اسلامی سن کا تعلق اور اس کا نقطۂ آغاز اس ہجرت کے واقعہ کے ساتھ ہے کہ جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک مسلمان آدمی جب اسے چاروں طرف سے مسائل اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے اور اپنے بھی اس کے بیکانے ہو جائے اور اس کی دعوت حق ہاں کو ہر طرف سے دبانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جانے لگے اور اس کے ہاتھ اور معاورین پر بھی عرسہ حیات کو تنگ کر دیا جائے تو ایسے حالات میں ایک مسلمان اور مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرے مصالحت والا راہ اختیار کرے کچھ مزاحمت کر دے اپنی دعوت کے اندر نسب پیدا کر دے لے دے کی پالیسی اپنا لے نہیں بلکہ اسلام اس کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب اس کو ہر طرف سے رکاوٹوں پریشانوں تنگوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے حالات میں اس علاقے کو چھوڑ دے جہاں پر وہ صحیح معنوں میں اپنے دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا ہے وہاں سے ہجرت کر کے چلا جائے اور ایسے علاقے میں جا پہنچے جہاں وہ اپنے دین کی داغت الگ اعلان پیش کر سکے اور اپنے دین کے حکامات پر گوا حقو امر پیدا ہو سکے محرم الحرام کی حرمت یہ اللہ نبی سے متحر کی ہے اور بہت سے لوگ اس محرم الحرام کی حرمت کا سبب واقعہ کربلا کو سمجھتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو تاریخ اسلام میں بہت دیر سے پیش آنے والا واقعہ اور صالحہ خاجہ ہے جبکہ اسلام وہ اس قسم کی کسی بھی بات پر دنوں اور تاریخوں اور مہینوں کو اہمیت نہیں دیا کرتا اگر اسلام میں کسی کی شہادت کی بنا پر کسی دن کو یا مہینوں مہینے کو اہمیت دینا مقصود ہوتا تو پھر پورے سال میں کوئی بھی ایسا دن باقی نہ بچتا کہ جس کی علیحدہ طور پر کوئی خاص اہمیت اور خزیلت نہ ہوتی کیونکہ اسلامی تاریخ وہ شہادتوں کے ساتھ لگے ہے تاریخ اسلام شہادتوں سے بڑی پڑی ہے بڑی بڑی عظیم شہادتیں ہوئی ہیں اور اگر شہادت کی بنا پر کسی دن کو اہمیت دینا ہوتی تو سیدنا حمزہ رضی اللہ ہوتا رہ ہو. سید شہرا ہیں ان کی شہادت اسلائق تھی کہ اس دل کو کوئی خاص اہمیت دی جاتی ہے اسی لوحرم الحرام کی یکم تاریخ کو سیدنا عمر اب الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا فاجعہ بھی دیکھایا ہے اور پھر خلیفہ صارف سیدنا عثمان ابل اسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ بھی تاریخ اسلام میں ایک انتہائی مظلومی اور بے بےکشی والی شہادت ہے وہ بھی اس لائق تھی کہ اس کا بھی دن منایا جاتا اور اسے بھی حیثیت اور اہمیت دی جاتی لیکن اسلام کا یہ انداز اور طریقہ قید نہیں ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو شہادتوں پر افسوس کرنے کا نہیں کہتا بلکہ مسلمان تو وہ ہے جو خود اپنی زبان سے رب العالمین سے شہادت طلب کرنے والا ہوتا ہے اور اپنے لیے شہادتوں کو شہادت جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے ہیں اے اللہ میں چاہتا ہوں میرا جی چاہتا ہے ان پی سکے لے میں تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں پھر مجھے زندگی ملے پھر میں قدر کیا جاؤں پھر مجھے زندگی دی جائے پھر میں تیرے راستے کے اندر قدر کیا جاؤں میں تو تیرے راستے میں بار بار شہادت چاہتا ہوں سید رام فاروق اللہ مالان بڑے عزیز انداز میں شہادت کی دعا کیا کرتے تھے فرماتے تھے اللہ مرد نے شہادت کر بھی سبھی لکھا وہ رسول اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت بھی نصیب فرما اور اپنے نبی کے شہر میں نصیب فرما صحابہ کہتے ہیں بڑے حیران ہوتے کہ ام مدینہ یہ تو امن کا وہوارا ہے یہاں پر تو کافروں مشرقوں کا داخلہ ہی مند ہے یہاں پر کیسے شہادت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے سید نام فاروق علی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو قبول کیا کہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مسجد نقدی میں شہر نقدی میں مسلح نقدی پر شہادت اور اسلام میں یہ ماسم یہ نالا گرے بان پھاڑنا لوہا کرنا پتا جائز نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منظر خدودا وہ شکل جیوبا وہ دار دار و, و جہریتی جس بندے نے رخسار پیٹے گرے باندھ پھاڑے چہریت والا بین اور ماتم کیا لوہا کنا ہوا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسلام جہلیت کی ایسی عادتوں کو کا کروانا نہیں کرتا ہے اور ہمارے ہاں ایسے جہلانہ امور کو جہلانہ کاموں کو دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور بہت سارے وہ لوگ جو اطریات کو حل سننا ہوئے جماعت سمجھتے ہیں وہ بھی بیچارے اسی رو کے اندر بہتے چلے جاتے ہیں حالانکہ آج و کے ہاں ایک بہت ہی موتبر تفصیل احمد خان بریلوی نے اپنی کتاب احکام شریعت کے صفحہ نمبر 71 پر اور عرفان شریعت کے صفحہ نمبر سولہ اور 15 پر اسی طرح ان کا ایک مستقل رسالہ ہے تازیہ داری اس کے صفحہ نمبر 14 اور 15 پر یہ بات لکھی ہے کہ محرم الحرام میں سبیلے لگانا मातम کرنا اور میلے لگانا یہ پیٹک ہے اور دین میں حرام چلو اپنے ہی بڑوں کی بات مان لیں میرا نہیں بنتا نہ پھن اپنا کو بند دین اسلام میں کفن اس قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے اور اسلام انتہائی احتداد والا دین ہے اور اس محرم کے مہینے میں دو بڑے بڑے گروہ سامنے آتے ہیں ایک رواسد ہیں اور دوسرے نواسد ہیں ایک راستریوں کا گروہ ہے اور ایک راستریوں کا گروہ ہے راسری وہ کہ جو صحابہ ہے رضوان اللہ رحمت بالحبو اور سیدنا نے مرح دیا ری اللہ تعالیٰ کو بالخصوص وہ سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں دنوں کے اندر وہ ایجاد رکھتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا کراہ کرو تم اگر تمہیں پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو اس کے باوجود میں سے کسی بندے نے اگر ایک مت ایک مٹھی بھر یا آدھی مٹھی چوٹی اللہ کے راستے میں ختم کیے ہوں تو ان کے برابر و ثواب نہیں پا ہے یہ اللہ عب العالمی نے ان ہستیوں کی تذیرت رکھی ہے رضی اللہ علض اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ علب العالمی سے راضی ہو گئے اور پھر بدری صحابہ ان کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے محافی کا عام اعلان کر رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعالیٰ اللہ تعالی نے اہل بدر کو دیکھا اور گسکرا دیے ہیں اہل پدر پر اللہ نے بڑی نرمی اور شپت کی ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں جو بھی اعمال کرتے چلے جائیں کسی عمل کا کوئی نقصان نہیں ہے سعید عثمان ابن افغان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں بھی خصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عثمان ما امیر عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہے آج کے بعد جو رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ گھران رضوان اللہ علیہ ان کی بابرکت ہستیاں ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا یہ جی ایمان کا جز لازم ہے صحابہ خیران رضوان اللہ امار ہی رہی کے ساتھ محبت کرنا ایک مومن کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے تو ان کے بارے میں زبان ترازیاں کرنا اور پھر جو لوگ اس طرح کے کام میں مشغول ہوں ان کی باتیں سننا یہ بھی برابر کا جرم ہے ہمارے بہت سے لوگ وہ ٹیلی ویژن پر ریڈیو پر کئی وہ اپنی ٹیپوں کے اندر کمپیوٹروں پر مورے لگا لگا کے سنتے ہیں ان دنوں کے اندر جن میں صحابہ کرام کی تفسیر اللہ تعالی کے ساتھ کفر و کوڑپ اور ودھات و خرافات کی بھربار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مزید قرقان حمید میں ساتھ ہوتے ہیں وہ علاس میں تم آیا سکھای جو فروبی ہا وہ استا کہ ہم نے اس کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تم پر یہ بات بھی ناگر کی ہے کہ جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے رب کی بغاوت اور نافرمانی کی جا رہی ہے فراس اردو میں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا نہیں ہے جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں نبی کی حکم ردولی کریں اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے نبی کے فرامین کا مذاق اڑائے اللہ تعالی کی آیات کے بارے میں نقطہ چینیاں کریں فلا سپ رجو تم نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے جانا نہیں دیکھے تو صحیح یہ ہے کیسا ہوتا ہے یہ بھی بڑا چسکا ہے دیکھنے کا بھی لوہا سننے کے لیے نہیں پہنچ جانا لوہے پڑھنے نہیں لگ جانا نکلے اتار اتار کے ان کی ان لوگ مسلو ہوں سرمایا کہ اگر تم ایسے ظالموں کے ساتھ بیٹھے رہے تو تم ہی جیسے ہو جاؤ گے اور یاد رکھنا ان اللہ جامع المناف دین اب القافی نفی جہنم اجمیرہ اللہ تعالی منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے جیسے اس قسم کی مجلسیں اور محفلیں با کرنا منع ہے ویسے ہی ایسی محافر و مجالس میں شرکت کرنا بھی منع ہے ان کو دیکھنا اور سننا بھی بنا اور پھر امام الانبیاء جراب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اللہ رب العالمین نے پرانے مجید فرقان حمید کے اندر مخاطب پر سنوایا وہ اراد عید اللہ ددینہ جو خودی جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے اندر خوف کرتے ہیں نقطہ تینیہ کرتے ہیں ایک رواز کرتے ہیں اور نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بلا تک رجنا <تَطْرُدْنَاهُم> ہوں آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیے یہ بھی روتے ہیں پیٹتے ہیں سورت البلایا انہوں نے نکال دی قرآن سے ایسے بھی اس کی انہوں نے بنا بنائی ہوئی ہے لینا منو آنو لئی نیلین دئینی اندلنا یہ کیا ہے سورت البلایا ہے سورت ال ہے کہتے ہیں قرآن سے نکال دی اللہ تعالی کی آیات کے بارے میں جو قو کرتے ہیں فرمایا آپ کا تو روزگار ان سے راس کیجیے وہ مایوسی ان شیطان اور اگر شیطان آپ کو بلا دے یاد نہ رہے غلطی کیا بیٹھ جائیں فلا تک رس گا یا جو ہی آپ کو یاد آئے اس ظالم قوم کے ساتھ آپ نے یاد آنے کے بعد نہیں بیٹھنا اس کے چلے جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالخصوص اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے دوسری طرف سے ناپیوں کا گروہ اٹھتا ہے وہ سیدنا علی حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستافیاں کرتے اور ان کو پاتے قرار دیتے یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جیسے راستیوں کا فتنہ ہے ویسے ہی ناسریوں کا فتنہ ہے تو ان سے بھی اجتماع کیا جائے اور بچا جائے آلو سننا و جہاں آتا محبت بڑا باغ ترین اور صاف ستھرا واقعہ ادھر بڑا جس کو روافض نے امت کو تقسیم کرنے کا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے اسی کے پسے منظر پہ تھوڑا سا غور کریں تو حقیقت ساری سمجھ آ جاتی ہے تمام سر تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے ال میں سیرہ ربن اشام میں اور دیگر کتابوں کے اندر بھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھے انہوں نے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ حالات کی خبر لے کے آؤ مسلم بن عقیل نے وہاں جا کے گرین سگنل دے دیا کہ آپ آ جائیے حالات بڑے ساگاہ ہیں وہ وہاں سے چل پڑے اب یہ آگے غور طلب باتیں ہیں جب وہاں سے چلے آگے بڑھے تو پیغام آیا کہ مسلم بن عقید کو پتہ کر دیا گیا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کروا لیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا یہ بات تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے راشنوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اب یہاں پہ ایک سوال اگر سانحہ ایک کر یہ مارکائے حق و باطل تھا تو پھر اس سے واپسی کا ارادہ کیوں کیا گیا کیونکہ مارکا حق و باطل میں شریک ہونے کے لیے جو قدم آگے بڑھتے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹا کرتے پھر ذرا آگے چلیں مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کے خون کا مدرہ ضرور لیں گے لہٰذا آپ اگر واپس جانا چاہتے ہیں چلے جائیں ہم تو آگے جائیں گے تو سیدنا رہنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ تمہارے بغیر میں اکیلا رہ کر کیا کروں گا لہذا وہ بھی ان کے ساتھ چل دیئے اب اگلا مرحلہ دیکھیے کربلا کے میدان میں انہیں روک لیا گیا جب روکا گیا مختصرا اہم اہم مقات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین مطالبات پیش کیے ان تین میں سے کوئی ایک مان لیا جائے وہ کیا تھے نمبر ایک مجھے یزید کے پاس جانے دو دوسرا یا مجھے اسلامی سرحدوں کے پر جانے دو میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا تیسرا مطالبہ کیا تھا کہ مجھے واپس مدینہ میں جانے دو اور یہ بات بھی تاریخ کی تمام تر نوٹ کتابوں کے اندر موجود لیکن چونکہ ان کے پاس بہت ثبوت تھے اگر یزید کے پاس چلے جاتے تب بھی کوفیوں کے خطوط کو سامنے آ جاتے اور ان کی بغاوت واضح ہو جاتی واپس مدینہ جاتے ہیں پھر بھی یہ خطرہ موجود ہے اسلامی سرحدوں پہ جاتے ہیں پھر بھی یہ خطرہ موجود ہے لہذا کوفیوں نے رات کو ان کے خیموں کے اندر آگ لگایا کہ وہ سبوک وہ خطوب جو ان کے پاس تھے سارے نکل جائے اور پھر انہیں تینوں دراص میں سے کسی طرف بھی جانے نہیں دیا بلکہ خوانخواہ کی لڑائی شروع کی جس کے نتیجے میں یہ سارے ہائے فاجھا اور ہاں کہای معرول معروف اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہ جب چلے تھے خاص جو بھی ان کا دہل تھا اسے سر پہ نظر لیکن جب انہیں مسلم ابن عقیل کی صحابت کی اطلاع بھی وہ اپنے اس واقف سے رجوع کر چکے تھے پھر میں یہ روکا گیا پھر بھی انہوں نے یہ تین درخواستیں پیش کی جس کا واضح مطلب ہے کہ وہ اپنے موقف سے رجوع کر سکے گی ناسمی لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بالکل ٹھیک ہوئی ہے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جب تمہارا معاملہ مشتمل ہو جائے مسلمان ایک امیر کے ہاتھ پر بےحد کر چکے ہوں اور اس کے بعد کوئی دوسرا آدمی اٹھے سجری ماہ اس کی گردن تن سے جدا کر دو کائن منکانا جو بھی مردی ہو تو لوگ صحابہ کے تابعین اور تباہ تابعین یس ابن محاوریہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر راوت کرنا چاہتے تھے لہذا ان کا قتل برحق ہوا ہے یہ ناصویوں کا عقیدہ ہے وہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موپب سے رجوع کر چکے ہیں خواہ جو بھی تھا ان کا موپب لیکن سارہ کربلا جب رونما ہوا اس وقت وہ اپنے اس مطالبے کر رہے تھے ان کے مطالبے تین تھے حکومت کا مطالبہ نہیں تھا یا یزید کے پاس بھیج دو میں اس کے ہاتھ کے خود بےحد کروں گا مدینہ واپس بھیج دو میں یزید کے کردہ گورنر کے ہاتھ کی بےحد کروں گا یا مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دیا جائے یزید کے لشکر کے اندر شامل ہو کر کافروں کے خلاف لڑکے تو تینوں صورتوں میں وہ ان کی خلاف ہمارا خود سوئنگ کر چکے تھے لہذا ناسمیوں کا یہ کہنا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سید علی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف وہ زہر ابلنا بالکل باطل اور غلط ہے ناسمی لوگ تو آد اللہ انہیں کافی فائدہ قرار دینے سے مینے بھی نہیں چونکتے غزانی سنہ جمعے تمام تر حلقوں میں بہت بہت برس ہے ان کا ایک فطبہ شیخ الاسلام امام نے تیمیا رائے اللہ نے اپنے فطا کے اندر بھی نقل کیا ہے اور امام غزالی کی اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے ایک بڑا تفصیلی فطبہ ہے ان کا ایک واقعہ سانحاء کر کے حوالے وہ فرماتے ہیں قتلو حسین سے محاذ کیا کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قتل کرنے کا الزام بالکل غلط ہے اور اس کا موومنٹ ہونا وہ ثابت ہے صحابہ صحابۂ کلام راہم نے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے محض اللہ صحابہ کلام کسی فاطر کو فاجر کے ہاتھ کا بیعت کرنے والے نہیں تھے اور اس کا کفر وہ ثابت نہیں ہے اور جو باتیں اس کی طرف جو کی جاتی ہیں وہ سب کے سب جھوٹی ہیں یہ امام غزالی کا فتو ہے جن کو اہل سننا کے تمام کلکوں میں پذیرائی حاصل ہے بالخصوص اہل فلسفہ ان کا بڑا نام لیتے ہیں کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہ رہ گئی رسم آ روح درالی مار تو یہ اس واقعہ کا ہے تو اثر کا پس منظر ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ واقعہ سر مارتا ہے حق و باطل نہیں یہ ایک سانحہ فاجیہ ہے ایک تاریخ اسلام کا انتہائی پریشان کن اور دل دو قسم کا واقعہ ہے اور یہ سارا کام راتریوں نے کیا ہے کوفیوں نے کیا ہے جنہوں نے یہ ساری منصوبہ بندی کی اور سیدنا حسین رضی اللہ عظال آہ کو مجلومن قطر کیا گیا تو محرم الحرام کی حرمت اور اس کی فنیلت اس سانحہ کے ساتھ اس واقعہ کے ساتھ ہرگز گیس تعلق نہیں رکھتی ہے بلکہ اس کی حرمت و فضیرت اللہ رب العالمین نے اس دن سے قائم کی ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پہلا فرمایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افدل بعد رمضان سیام صحیح عل محرم رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بعد سال بھر کے تمام تر روزوں میں سے افضل ترین روزے محرم الحرام کے روزے ہیں محرم الحرام میں رودے رکھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ اور کسی دن کے روزہ کا ثواب اور اجر اتنی فضیلت اور کسی دن کے روگوں کی نہیں اور پھر محرم الحرام کی نو تاریخ کا روزہ یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزت کر کے مدینہ میں تشریف لائے آپ نے دیکھا یہ روکی دس محرم کا روزہ رکھتے تھے پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہو کہنے لگے کس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے موسا کو پھران سے نجاد دی ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں دس محرم محرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسا کے ساتھ زیادہ قریبی رکھنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے نجات کی خوشی منانے کے ہم زیادہ اقدار ہیں لہذا ہم دس محرم کو موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی منائیں گے اور رونا رکھیں گے اور پھر رمضان کے روزوں کے فرد ہونے سے پہلے دس محرم کے رونے کو فرض کر دیا گیا دوسری ہجری میں اللہ رب العالمین نے رمضان نے مبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا تو دس محرم کا روزہ نفلی ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس روزے کی کیا فضیلت ہے دس محرم کے روزے کی فرمایا کہ یہ روزہ وہ ہے کہ یہ کپڑے اس سے اللہ تر مار سارے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اسلام کے آغاز اور ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں خاص حکم نازل نہ ہوا ہوتا اہل کتاب کی ملاقت کیا کرتے تھے لیکن جب حکم نازل ہو جاتا اس کو صلاح کے بارے میں پھر اسی حکم پر عمل کرتے تو آزاد اسلام میں یہودیوں کی ملاسبت میں دس محرم کا روزہ رکھا گیا لیکن یہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے صحابہ کرام نے بتایا آپ کی زندگی کے آخری سال کہ یہ وہ دن ہے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں ہمارے اسلام کا بھی داعش یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے تو فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے آپ نے ایک سال فرمایا سے اگر میں آئندہ ساتھ زندہ رہا تو نو کا روزہ رکھوں گا آپ نے تاریخ تبدیل کروا دی پہلے دس محرم کے روزے کی اہمیت تھی کہ وہ فرض تھا پھر اس دس تاریخ سے دس محرم سے فرضیت کو نکال کے دین اسلام نے فرضیت کا مران کے اندر داخل کر دی اس کی یہ فضیلت باقی رہ گئی ایک سال کے گناہوں کا تخارا بنتا ہے پھر اس تاریخ کو تبدیل کر دیا گیا کہ دس کے بجائے نو کرونا رکھا جائے یہودیوں کی مخالفت کی جائے عام طور پہ لوگ ایک خرید پیش کرتے ہیں مسلم احمد کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سومو یوم آ سورا سورا فی خوفی قبلا ہو جاؤ گا نو بادہ ہو جاؤں گا دس محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو کہ دس محرم سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو لیکن یہ حدیث پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اس کے اندر ایک راوی ہے محمد ابن عبد الرحمان ابنی ابی لہلا جو سور حفظ ہونے کی وجہ سے ذہیب ہے صحیح حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو نو کاروبار موٹی سی بات ہے آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کے یہاں دس بحرم کو مثلا سالانہ جلسہ ہوتا ہے آپ کے علاقے میں شیا آ گئے اور انہوں نے دس بحرن کو جلوسی نکالنا شروع کر دیے جلسے میں تھوڑی سی دشواری پیدا ہو گئی تو آپ اعلان کرتے ہیں ایک سال کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم جلسہ نو تاریخ کو کریں گے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ دس کو جلسہ نہیں ہوگا بلکہ نو کو ہوگا تو دس کو روزہ رکھا جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم علاج کرواتے ہیں اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نو کا رکھوں گا کیا مانا کہ دس کا نہیں بلکہ نو کا اور یہودیوں کی مخالفت مکمل طور پہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جس دن ہم روزہ رکھیں اس دن وہ نہ رکھیں اور جس دن گو رکھیں اس دن ہم نہ رکھیں یہ ہے مکمل مخالفت کا طریقہ تھا تو لو محرم الحرام کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کتارا بن رہا ہے اور پھر ایک دنیاوی سی مثال بھی سمجھ لیں بڑے شریر پاکوں ہند سے انگریز ایک ہی دن میں گئے ہیں چودہ اور پندرہ اگست کی درمیانی شب کو فیصلہ کیا گیا رہا ہے آزادی کا تو پاکستان والے جیسے آزادی بناتے ہیں چودہ کو اور انڈیا والے پندرہ کو کیوں ایک دوسرے کی مخالفت میں تو السلام کو آزادی ملی ہے نو اور دس کی درمیانی رات کو اللہ نے قرآن نے کہا صحیح بھی ہی بات لاس میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکل جا یہ ڈھائی پیچھے آئیں گے تو مسلمانوں نے کیا کیا رات کے آغاز اور ابتدائی حصے کا اعتبار کر کے نو تاریخ کو روزہ متعین کیا اور یہ ہوتی داخار کا کرتے ہیں تو یہ اس دن کے روزے کی ایک سلینت اور عادیت ہے لہذا کوشش کی جائے کہ محرم رام میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں کیونکہ اللہ رب العالمین کو اس مہینے کے روزے بڑے محبوب ہیں باقی تمام سال کے روزوں کی نسبت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں رمضان کے روزوں کے علاوہ جس چیز کو اللہ پہلا فرض کر دیتے ہیں اس کی تو فضیلت ہی کیا سوال ہوتی ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ کام کرنا فرض ہے اس کی فضیلت کیا ہے تو بھائی جس چیز کو اللہ نے فرض کر دیا ہے اس سے بڑی اور بھی فضیلت ہے ہی نہیں ایک کام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے ایک ہوتا ہے نا یہ مثال کے طور پہ یہی روزہ ہے کہ روزانہ کو ایک سال کی گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کے علاوہ اور بھی جس طرح نو زلحجہ کا روزہ جو امی کا روزہ دو سال کے گناہوں کا پفارا بن جاتا ہے کچھ اخبار کی فضیلتیں مخصوص متعین دین اسلام کے اندر بیان کی گئی ہیں اور کئی کی فضیلتیں بیان نہیں کی گئی تو ایک چیز کا سنت ہونا ایک چیز کا فرل ہونا یہی اس کی فضیلت اور اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے بہت بڑی فریلت ہے کسی کام کا فرض ہو جانا یا کسی کام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا تو رمضان کے علاوہ باقی تمام تر دنوں کے روزوں کی نسبت محرم کے روزے اصل اعلیٰ اور زیادہ قدیلت اور اہمیت کے حامل ہیں تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں اس مہینے کے اندر اور بے خصوص نو محرم کا روزہ یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یہ محرم و سرام میں کرنے کے کام ہیں اور یہ اشورے حرم کے اندر داخل ہے حرمت والے مہینوں میں شامل ہے اور حرمت والے مہینوں کا تقاضا کیا ہے لا کی نام خوش میں گناہوں سے اختلاف کیا جائے گناہوں سے بچا جائے اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے قرآن کی زیادہ سے زیادہ غراوت ہو نسل نظاکر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو اللہ تعالیٰ کی طرف عراقت رجوع اور توبہ یہ زیادہ سے زیادہ کی جائے اور اس مہینے میں بہت ساری بدھاتیں اس کے علاوہ ناسویوں اور راتویوں کی وداعتوں کے علاوہ بھی ہیں مثال کے طور پہ محرم الحرام کا آراد ہوتے ہی لوگ قبرستان میں پہنچنا شروع کر دیتے اور قبروں کی لیپا کو کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی انتو نہ ہی تو تذکر فضور اسلام کے شروع شروع میں مسلمان یہ سارے پہلے کافر مشرق تھے صحابہ کرام اللہ نے توفیق دی اسلام دیا بدھ پرستی کو چھوڑا غیر اللہ کی عبادتوں کو چھوڑا اور اسلام کو قبول کیا خدشہ تھا کہ یہ مسلمان کہیں قبر پرستی کے اندر مبترانہ ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے بھی منع کروا دیا کہ قبروں کی زیارت نہیں کی جا سکتی لیکن بعد میں ساتھ فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کروایا تھا منع کیا تھا فرو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو فا خد آخرا یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے قبرستان میں جا کر قبروں کے حالات بندہ دیکھے تو آخرت یاد آتی ہے لیکن محرم الحرام میں لوگ قبرستان میں آتے ہیں آخرت یاد کرنے نہیں پکنک منانے کے لیے شہر و پکڑنے کے لیے قبروں کو دوبارہ سے نیا اور خوش خوشنما بنانے کے لیے مرڈر قبرستان بن رہے ہیں مرڈر قبرستان انہیں دیکھ کے آست یاد آئے گی پھر خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں قرآن پڑھے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے منع دیا ہے قبر پر بیٹھنے سے منع کیا ہے قبر پر قتبہ لگانے سے کچھ لکھنے سے منع فرمایا ہے قرآن مسجد کی تلاوت کرنے سے منع کیا ہے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منا فرمایا ہے ابی بزاود کے اندر یہ حدیث موجود ہے یہ سارے کام بدرتے ہیں دین اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ گھروں میں نماز پڑھا کرو ہمارے ہاں گھروں میں نماز پڑھنے والا کام مضبوط ہے قبروں میں جا جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں گھروں میں قرآن قرآن پڑھنے کی آوازیں نہیں آتی تلاوت نہیں ہوتی ایک دور ہوتا تھا لوگ صبح سویرے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا استعمال کرتے تھے اب تو ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے کسی کو شوق چڑھے قرآن کے ساتھ اظہار محبت کرنے کا وہ کیا کرتا ہے کمپیوٹر پہ ٹیلی ویژن پہ ریڈیو پہ صبح صبح تلاوت آتی ہے وہ لگا دیتا ہے بات پھر <سؤال> <سؤال> اس کو وہاں سے سنتا بھی نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کیا تلاوت ہو رہی ہے آم ہرن کا مہینہ آتا ہے قبروں پہ آ کے قرآن پڑا جاتا ہے جاسیم پڑھی جاتی ہے سورتبا واقعہ پڑھی جاتی ہے اور بہت سی ایسے صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے اور احمد اللہ بریلوی نے بھی آغامی شریعت عرفانی شریعت کے اندر لکھا ہے کہ یہ کام کرنا دین میں بدت ہے کتان اس کی اجازت نہیں ہے تو بریلوی حضرات کو چاہیے کہ اپنے مقتض پیشوا امام اپنے فرقے کے بانی احمد رضا خاں کی بات ہی مان لیں اور کسی کی نہیں ماننی چاہیے اس کی کتابیں ہیں عرفان شریعت بہار شریعت ان دونوں کا پہلا حصہ عرفان شریعت کے زبان نمبر پندرہ سولہ پر بہار شریعت کے سب نمبر اکہتر پر یہ باتیں درج ہیں اپنے ہی امام صاحب کی العادت کی کتابیں لیں انہیں پڑھے سنگے کے دن کیا کہتا ہے اگر انہیں کی باتوں پہ پورا پورا عمل کرنے لگ جائے پھر بھی بہت سی گمراہیوں سے بچ جائیں گے اور اسی طرح ان عیام میں لوگ سبیلے لگاتے ہیں ان دنوں کے اندر صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے بلکہ دس فور کے بارے میں ایک موزوں من گھڑک روایت بھی ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ جو بندہ اس دن اپنے گھر والوں کو خوب کھلائے پلائے کا و خیرات کرے گا اللہ سارا سار اس کی روزی کے اندر برکت ڈال دے گا اس قسم کی روایت کا سہارا لے کر وہ یہ کام کرتے ہیں جبکہ ان میں سے کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے تابعین تبا تابعین سے فقائے کرام سے آئمائے اربا سے کچھ بھی ثابت نہیں کا کتابیں بھری پڑی ہیں کسی ہی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لو کہیں پر یہ بات نہیں ملے گی آپ کو جو آج لوگ اہل تشریح سے روافے سے متاثر ہو کے کر رہے ہیں اسی طرح ایک اور احتفادی بیدھی ہے کہ سیدنا حسن حسین اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے بجائے علیہ السلام کا لفظ بولا جاتا ہے یہ خاص راسری ٹرمینالوسی ہے راسوی واقعیت کی ایک خاص فکر ہے ان کا عقیدہ امامت ہے وہ اپنے امام کو انبیاء کی طرح سمجھتے ہیں بلکہ ایک لکھنے والے تو یہ بھی لکھا ہے کہ امام نبی سے زیادہ علم والا ہوتا ہے اس عقیدے اور نظریہ کے نتیجے میں جس طرح انبیاء کے ساتھ علیہ السلام بولا جاتا ہے ان اصحاد کے ساتھ بھی لگ بھگ علیہ السلام بولتے ہیں تو سننا ہو جب کو غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ باقی سارے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ سید حسن حسین حضرت علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علیہ السلام کیوں اگر کچھ تو ہے تو اس پہ غور کرنا چاہیے یہ جی راسدیوں کا ایک خاص انداز سے اسے بچا جائے پھر لفظ ایمان سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لفظ ایمان بولا جاتا ہے امام حسن امام حسین تو یہ لفظ ایمان بھی راسدیوں کی طرف سے آیا ہے مسلمان کبھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام ابو بکر کوئی نہیں کہتا کیوں ان کا رسبہ مرتبہ سارے صحابہ کلام میں سے آ ترین ہے کوئی ان کو علیہ السلام نہیں کہتا کوئی ان کو امام نہیں کہتا انہی کے ساتھ رفت امام اور رفظ علیہ السلام کیوں ہے یہ خاص ایک راسمی طرب فکر ہے اسے اس اطلاع کیا جائے بچا جائے وہ انتہائی لطیف انداز میں دبے دبے انداز میں اپنے آبائد و نظریات عوام لاش کے اندر کرتے ہیں اور لوگ انہیں بڑے کھلے دل سے قبول کر لیتے ہیں بغیر تحقیق کی اور بغیر سوچے سمجھے تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی دین حق ہاں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے بما توفیع کی اللہ بلّہ آنے کی تو